برحال میرا موضوع ہے میرے بھائیو ازکات تو زکوۃ کا مقام و مرتبہ آپ نے جان لیا کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن ہے نبی علیہ السلام اس کی بیت لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا اعلان ہے کہ جو زکوات نہیں دے گا میں اسے لڑوں گا اور آپ جانتے ہیں جناب ابو بکر صدیق نے ان سے جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا میرے بھائیو اور کے موضوع پہ اب یہ کہنا چاہوں گا زکوٰۃ دینے کے فوائد کیا ہے فضیلت کیا ہے زکات دینے کے فضائل کیا ہیں فضیلت کیا ہے فائدہ کیا ہے کیونکہ زکات محبت سے دینی چاہیے صرف تلوار کے ڈر سے نہیں تلوار کے ڈر سے دیں گے زکات ادا ہو جائے گی آپ کا خون محفوظ ہو جائے گا آپ قتل ہونے سے بچ جائیں گے لیکن کیا اللہ ایسی زکات قبول کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ زکوت پیاروں محبت سے دینی چاہیے اس لیے اب بتانا چاہوں گا کہ زکات کے کیا فوائد ہیں کیا فضائل ہیں یہ فضائل اور فوائد بتانے سے پہلے یہ چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ میرے بھائیو جس کے اوپر زکات فرد ہو رہی ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں زکات دینے کے قابل ہوں کتنے لوگ ہیں جو مانگتے پھر رہے ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا اس آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس کے اوپر زکات فرد ہو رہی ہے اور کوشش کریں کہ آپ کے مال میں زکات ہو یہ نہ کوشش کریں کہ زکات نہ ہو زکات دینا سعادت ہے خوشبختی ہے زکات جرمانہ نہیں ہے ٹیکس نہیں ہے زکات سے جان نہیں چھڑانی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے مال میں زکات ہو تاکہ آپ کا مال پاک ہو آپ کے مال میں برکت پیدا ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتیوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ذاریات میں 26 میں اسپالے میں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما يحجعون و بالاسحار ہم يستغفرون و فی اموالهم حق للسائر والمحروم اللہ تعالیٰ نعتم میں بتا رہے ہیں کہ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں جنت میں جائیں گے ان کی خوبیاں کیا ہوں گی آج یہ خوبیاں ہم اپنے میں پیدا کر سکتے ہیں ابھی موقع ہے ابھی یہ زندگی ہے ابھی ہم زندہ ہیں اس لیے ہمیں یہ احتیاط اور دیکھنا چاہیے کہ کیا جنتیوں والی یہ صفات ہم میں موجود ہے اللہ فرمارے متقین پرہیزگار کہاں ہوں گے جنت میں ہوں گے وہ چشموں میں ہوں گے نہروں میں ہوں گے آپ جانتے ہیں جنت میں کئی نہرے ہیں ان میں سے کئی ایک کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے چار کا ذکر کیا ہے کچھ نہریں پانی کی ہوں گی پانی ایسا جو کبھی خراب نہیں ہوگا دنیا کا پانی خراب ہو جاتا ہے نا اور فرمایا کچھ نہریں دودھ کی ہوں گی دودھ وہ جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا اور کچھ نہریں شراب کی ہوں گی شراب ایسی جو کڑوی نہیں ہوگی لدید ہوگی اور کچھ نہریں شہد کی ہوں گی شہد ایسا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی تو متقین ان جنتوں میں ہوں گے ان باغات میں ہوں گے ان نہروں میں ہوں گے ان چشموں میں ہوں گے آخ دین اماطا ہوں رب دینے والا ہوگا وہ لینے والے ہوں گے رب دیتا جائے گا وہ لیتے جائیں گے کیوں ایسے ہو رہا ہے کیوں اس جنت میں چلے گئے ان نہروں میں ہیں کیوں رب کی ان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں فرمایا ان نہم قبل دار محسنین کیونکہ دنیا میں یہ احسان کرنے والے تھے کانو کلیل ما جہن رات کو بہت کم سویا کرتے تھے میرے بھائیوں جنتوں کی خوبی بیان کی جا رہی ہے صرف کہ رات کو دنیا میں بہت کم سویا کرتے تھے کیوں فجر کی نماز کی وجہ سے نہیں نہیں نہیں, نہیں،, نہیں، تہجت کی وجہ سے فجر کی نماز تو پڑنی پڑنی ہے اللہ کہہ رہے ہیں جنتوں کی یہ خوبی کیا ہے کانو کلی لمبن ما حجاون رات کو بہت کم سویا کرتے تھے رات کو اٹھ جاتے وبل اسہاری سہلی کے وقت اٹھ کے رب سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگا کرتے تھے یہ ہوتے ہیں جنتی جنتی یہ نہیں سوچتے میں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے میں نے تو زکاعت دے دی مجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے نہیں جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ میں نیکی کا حق ادا نہیں کر سکا اسی لیے مسلمان نماز پڑھتا ہے نماز کے بعد اس کے منہ سے سب سے پہلے کون سے کلبات نکلتے ہیں اللہ اکبر استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ نماز پڑھی ہے عبادت کی ہے اللہ کی اطاعت کی ہے اور نماز کے فوراً بعد کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ اس کو پتہ ہے جیسے وضو کا حق تھا میں نے ویسے ودو نہیں کیا جیسے نماز کا حق تھا میں نے ویسے نماز نہیں پڑھی نبی علیہ اسلام کے طریقے کے مطابق میری نماز نہیں تھی نماز میں میری توجہ کبھی کاروبار کی طرف رہی کبھی بیگم کی طرف رہی کبھی بچوں کی طرف رہی کبھی ملک کی طرف رہی کبھی دوستوں کی طرف رہی میں تو نماز میں کچھ اور ہی سوچتا رہا اس کو پتہ ہے کہ رب نے اپنی رحمت سے قبول کر لی تو کر لی ویسے میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ قبول ہو جائے اسی نماز کے بعد کیا کہتا ہے حج کرتا ہے میدان ارفاط سے ہو آیا ہے لوگ لوگ جو ہے میدان ارفات کے بعد اپنے گھروں میں تختیاں لگوا لیتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب کیونکہ ارفات میں ہو آیا ہے لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فعیدہ قدئی تم مناس کا کم فضر اللہ کا دیکری ابا کم او اشدہ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ میدان ارفاظ سے آ کے استغفار کرتے ہیں کیا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں فیدہ افت تمہائی تو افاس کہ جب تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں تو اللہ کا استغفار کرو اللہ سے معافیا مانگو حج کر رہا ہے تو فخر نہیں ہے کیونکہ حج پہ لانے والا بھی اللہ اور قبول کر لے تو وہ بھی اسی کی رحمت قبول نہ کرے تو کچھ نہیں کر سکتے اور نہ عبادت اس قابل ہے کہ اللہ قبول کرے اپنی رحمت سے قبول کر لے تو اس کی مہربانی یہ ہے اللہ والے تجت کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے رابطہ کیے ہوئے ہیں سہلی کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے گناہوں کی معافیا مانگ رہے ہیں میرے بھائیو اللہ سے رزق مانگنا خیر کی ہے عبادت ہے اللہ سے بیٹا مانگنا خیر کی ہے عبادت ہے کیونکہ دعا عبادت ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا کے وقت آپ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اس کا خیال بہت کم لوگوں کو ہے اگر ہم میں سے کوئی تحجت کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس لیے اٹھتا ہے کہ بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے پھنسا ہوا ہے بیگم کے لیے دعا کرنی ہے کہ بیمار ہے رزق کے لیے دعا کرنی ہے آج کل بڑا مندہ ہے اور یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے عبادت ہے لیکن اس سے زیادہ احساس اس بات کا ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تاکہ قبر کے عذاب سے بچ سکوں جہنم کے عذاب سے بچ سکوں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ اللہ تبار کو رات کے آخری تہائی میں رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس کا جو آخری حصہ ہے اس وقت اللہ تعالی آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں مگر سے لے کے فجر تک رات ہے مثلا بارہ گھنٹے کی تو تین حصوں میں تقسیم کر ہر حصہ کتنے گھنٹے کا ہوگا چار گھنٹے کا تو آخری چار گھنٹوں میں اللہ تبار و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں عرش پہ اوپر کیسے ہم نہیں جانتے لیکن فرمایا جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے آخری تہائیسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں کیسے یہ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہم مانتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہتے بالا کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں اللہ کہ کون ہے کون اللہ یہ نہیں کہ کون میں سب آ گئے کون میں نبی بھی آ گئے ولی بھی آ گئے بزرگ بھی آ گئے چھوٹے آ گئے بڑے آ گئے مرد آ گئے عورتیں آ گئے من عربی کا وہ لفظ ہے جس میں کل کائنات آ جاتی ہے تو اللہ تو کہہ رہے من کون ہے یا درو تو مجھ سے دعا کرے مجھ سے مانگے یہ نہیں کہا جو قبر والے سے مانگے میں اس کی قبول کروں گا کون ہے جو میرے نبی سے مانگے میں اس کی دعا قبول کروں نہیں اللہ کہنے یدعونی کون ہے جو مجھ سے, مانگے؟ مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں یہ جنتوں کی صفات کہ جنتی تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں اللہ سے استغفار کے لیے توبہ مانگنے کے لیے اپنے گناہوں کی بخش چاہنے کے لیے فرمایا وفی امو علی محق السا جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کو جنت میں ہوں گے ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کا جو مال ہوتا ہے اس میں وہ ایک حصہ خاص کر دیتے ہیں لسا علمنے والوں کے لیے والمحروم اور ان فقیر و مسکینوں کے لیے جو فقیر مسکین ضرور ہیں لیکن مانگنے کے لیے نہیں آتے سرمایہ دار کو تاجر کو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اسے چاہیے دونوں طرح کے فقیروں کو دے وہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں اور وہ جو فقیر ہیں لیکن مانگنا گوارا نہیں کرتے وفی امو محکم میرے بھائیو پتا چلا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکات ادا کرنا جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی انہیں اوپر ہوتی ہیں جو زکات ادا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں اتباد اباد یا امرون ابل معروف رسول مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں مومن عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں دوستی کا معیار ایمان ہے دوستی کا معیار کیا ہے ایمان ولمون اولمنہ اتباد اولیا اباد دوستی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تجارت ہے مال ہے نہیں دوستی کا معیار ہے, دوست ہے اس کو دوست بنا رکھا ہے اس کو دوست بنا رکھا ہے ذات اور ہے اس کی برادری اور ہے یہ کسی اور ملک کا ہے یہ کسی اور ملک کا ہے یہ کسی اور صوبے کا ہے کسی اور صوبے کا ہے اس کا پیشہ اور ہے اس کا پیشہ اور ہے لیکن دوستی ہے تعلق ہے کس وجہ سے ایمان کی وجہ سے یا امرون ابل معروف کی دوسری صرف کیا ہے نیکی کا حکم دیتے ہیں اس سے کہتے ہیں میرے بھائی نماز پڑھو اس کے پاس بیٹھتے ہیں میرے بھائی نماز پڑھو اس کے پاس بیٹھتے بیٹھے بھائی قبر والے سے جا کے نہ مانگا کرو قبریں عبرت کی جگہ ہیں مانگنے کی جگہ نہیں ہیں کسی اور کے پاس بیٹھا ہے اس کو کہہ رہے ابھی تم اللہ نے مال دیا ہے ادا کرتے ہو کہ زکات ادا نہیں کرتے یہ مومروں کی صفات ہیں جدھر بیٹھتے ہیں نصیحت کرتے ہیں اور بالمعروف معروف صرف نیکی کی تلقین نہیں کرتے برائی سے روکتے بھی ہیں صرف توحید نہیں بتاتے شرک سے بھی روکتے ہیں صرف یہ نہیں کہتے نماز پڑھو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں سود نہیں لینا صرف یہ نہیں کہتے زکات ادا کرو یہ بھی کہتے ہیں رشوت نہیں دینی نیکی کا حکم دیتے ہیں نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں وہ یقینی اور نماز قائم کرتے ہیں نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں قائم کرتے ہیں نماز کے ارکان اور شرائط کا خیال کر کے ودو کر کے ٹیم پہ قبلے کی طرف منہ کر کے پاک لباس پہن کر سنت کے مطابق طریقے کے مطابق بقاعدہ نماز پڑھتے ہیں و وہ زکاء اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ یوتھ رسول اللہ رسول کی تعداد کرتے ہیں اولا کے اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر میری رحمتیں نازل ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ بڑا رحمان ہے بڑا رحیم ہے کوئی شک نہیں لیکن اللہ بتا رہے میری رحمتیں کن کے اوپر نازل ہوتی ہیں کبھی یہ بھی دیکھا کریں کہ اللہ رحمان رحیم تو ہے لیکن اللہ کی رحمتوں کے حقدار کون ہیں فرمایا جو ایمان کی بنیاد پہ دوستیاں کیم کرتے ہیں جو نیکی کی ترقین کرتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں جو نماز کیم کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں میرے بھائیو یہ ادا کرنا اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر آپ زکوات میں اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتے ہیں کیا دیتے ہیں میرے بھائی اس کا کتنا وزن ہوتا ہے کھجور کا جی کوئی اندازے سے بتا دے جی پانچ گرام کر لیں جی چار گرام کر لیں پانچ گرام کر لیں جی کھجور آپ نے دیے پانچ گرام اور بخاری شریف کی حدیث ہے پہلے اس کا مفہوم بیان کروں گا پھر ترجمہ کہ اللہ تبار و تعالیٰ اس ایک کھجور کو جو آپ نے زکوٰۃ کی شکل میں اللہ کی راہ میں دی ہے اللہ اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں برکت ڈالتے رہتے ہیں اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ جو ایک کھجور آپ نے اللہ کی راہ میں زکوات کی شکل میں دی تھی اس کا وزن ایک پہاڑ کے برابر ہوگا یہ بخاری شیف کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام من تصدق قاب عید من کس طیب ولا اکبر اللہ اللہ قیبا کہ جو اللہ کی راہ میں پاک کمائی سے حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر کو چیز دیتا ہے کھجور کے برابر اور فرمایا اللہ تعالی صرف حلال پسند کرتے ہیں اللہ صرف حلال قبول کرتے حرام کا مال اللہ قبول نہیں کرتے سود میں سے جتنا بھی صدقہ کا خیرات کر لو کوئی فائدہ نہیں چوری کا مال غریبوں فقیروں میں جتنا تقسیم کر لو کوئی فائدہ نہیں بچے کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ لوگ بھی عجیب بولیاں بولتے ہیں نا کہتے ہیں یار ہے تو ڈاکو لیکن بڑا غریبوں کو دیتا ہے یہ خوبی ہوگی لوگوں کے نزدیک نبی السلام فرما رہے ہیں اکبر اللہ الا جیبا اللہ, اللہ صرف پاک مال قبول کرتے ہیں حرام کا قبول نہیں کرتے رشوت کی کمائی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے سود کی کمائی قابل قبول نہیں ہے کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنا رہے ہیں اللہ کو قبول نہیں ہے لیکن فرمایا جو حلال سے دیں پاک کمائی سے دیں ایک کھجور کے برابر دیں اللہ تعالیٰ اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں بخاری کے حدیث اللہ کے سر فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ اتنا پیارا ہے اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے بالکل ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی کا بچھیرا ہو بچھیرا کسے کہتے ہیں جی گائے کا بچہ فرمایا تم سے کسی کا بچیڑا ہو بچہ رہا ہو وہ اس کو پالتا ہے چارہ ڈالتا ہے پانی ڈال رہا ہے تاکہ بڑا ہو جائے جوان ہو جائے اس کا گوشت ہونا چاہیے اس کو طاقتور ہونا چاہیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کو جو کھجور کے برابر ہے اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں برکت ڈالتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے میرے بھائیو ابھی وقت ہے ابھی ایک کھجور صدقہ کر لیں ابھی اللہ کی میں ایک روپیہ دے لیں ایک ریاض دے لیں ایک ڈالر دے لیں کل پشتائیں گے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آئی دیں گے تو اس میں اضافہ ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا برکت بڑھتی رہے گی اور دوسری طرف یہ تو وہ کھجور تھی جو آپ نے اللہ کی میں دے دی یہ تو وہ صدقہ تھا وہ روپیہ تھا ریال تھا جو آپ نے اللہ کی میں دے دیا اب ایک ریال جو آپ نے دے دیا ہے ایک کھجور جو آپ نے دے دی ہے 1 किलो گندم جو اپ نے دے دی ہے زکوۃ کی شکل میں وہ تو بڑھتی رہے گی جو پیچھے مار رہ گیا اس کو کیا فائدہ ہوگا فرمایا نبی علیہ السلام نے ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بافن الا عزہ وما تواضع احد لله الا رفع الله زکوۃ دینے والے یہ نہ ڈرو میرا مال کم ہو جائے گا اللہ کے نام پہ کرنے والے اس سے خوف نہ کہ تمہارے مال میں کمی آ جائے گی نبی علیہ السلام کو اگر سچا مانتے ہو اور ہم سچا مانتے ہیں سارے کے سارے آپ فرما رہے ہیں ما ممال زکاة دینے سے صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں آتی اللہ کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی اور عمرے کے لیے حد کے لیے آنے والے میرے بھائیو نبی علیہ اسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ یقہ بعد دیگر عمرہ حد کرتے رہا کرو لوگ کہتے ہیں کہ شاید بار بار عمرہ کریں گے حج کریں گے مال کم ہو جائے گا نبی اسلام فرماتے ہیں تو انفیانی الفقرہ ودنوب کہ بار بار حج عمرہ کرنے سے غربت ختم ہوتی ہے فقیری ختم ہوتی ہے گنا جڑتے ہیں تو میرے بھائیوں یعنی کہ جو زکوۃ کا مال آپ دے دیں گے اس میں بھی اللہ برکت ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے جو مال رہ گیا اس میں بھی اللہ برکت ڈالیں گے فرمایا اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال بڑھتا ہے اور میرے بھائیوں زکات دینے کے بہت سے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بارش نازل ہوتی رہتی ہے آسمان سے رزق نازل ہوتا رہتا ہے ورنہ ابن ماجہ کی روایت ہے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے زکوات نہ دے اللہ بھائی ہر آدمی کوشش کرے کہ جب سال مکمل ہو جائے اپنے مال میں سے زکات ادا کرے اس کی تفصیلات کیا ہیں کس مال میں زکوٰۃ ہے کتنی زکات ہے کب زکات ہے انشاءاللہ اللہ اس کے بارے میں گفتگو آئندہ درس میں ہوگی اللہ تباک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہایت فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنائے جو اپنی رضا سے رغبت سے خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور زکوٰۃ کو جو اعزاز سمجھیں سعادت سمجھیں فضیلت سمجھیں بوجھ نہ سمجھیں جرمانہ نہ سمجھیں ٹیکس نہ سمجھیں وہ آخر